یہ قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے اندھیت نے انہیں چور چور کر رکھا تھا ہر ایک اپنے قبیلے کی مدد کے لیے تیار رہتا خواہ حق پر ہو یا باطل پر اور جب قبیلے کا کوئی شخص غذب ہوتا بالخصوص بڑی حیثیت کا آدمی تو اس کے ساتھ ہزار دس ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ تلواریں گذب سے بے نیام ہو جاتی تھی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 اس کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہوتا تھا کہ فلا قبیلے نے بساوقات یہ جنگ انتہائی معمولی اسباب کی بنا پر رسیوں سال جاری رہتی تھی زمانۂ جالیت میں اونٹنی کے آگے پیچھے پانی پلانے کے معاملے میں قبیلے بکر و تغلب کے مابین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 آدمی جب سفر کرتا تو اپنے معبود کو بھی اپنے ساتھ رکھتا اس سلسلے میں بعض بڑے مزاحکا خیز لطیفے مشہور ہیں۔ بعض کبھی اجوا مدینہ کی مشہور کھجور سے بت بناتے تھے جب ان میں کہا کوئی آدمی سفر پر جاتا اس کا زیادہ راہ ختم ہو جاتا اور اس پر بھوک کا گلبا ہوتا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس کو جب اپنے اجوا سے بنے ہوئے معبود کے علاوہ کوئی اور چیز نہ مٹتی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 جہلیت میں عورتوں کے بارے میں کا تھا جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی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 جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اربو میں جو لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جا سکتی تھی جناچ بدر کے موقع پر پڑھی لکھی قیدیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں قرآن کریم کی پہلے جو نازل ہوئی وہ ایک قرب اس میں ربی کے خلب تھی اور دوسری سر قلم نون والقلم وما یسترون تھی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 اسلامی تہذیب اس حیثیت سے معروف ہے کہ وہ ایک ایمان تہذیب ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان علما کی علمی کتابیں یورپ اور دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں علمی مرجع کی حیثیت سے پڑھائی جاتی تھی. مثلاً سینہ کی کتاب القانون جو طب کے موضوع پر ہے یا امام راضی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی یہ بھی طب ہی کے موضوع پر ہے اور ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف عن اجزا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 فصلی فریضہ وَآَا تُو حَتَّهُ يَوْمَ حَسَادِ الْأَنَامِ اور اس کا حق دو فصل کی کٹائی کے دل حق زکاة کے مستحق آٹھ گروہ ہیں جن پر مال زکاة صرف کیا جائے گا اور یہ کام باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں ہوگا خود من اموالهم صدقہ التوبہ تم ان کے اموال میں سے بطور زکاة لو اس کام کے لئے عاملوں کی تعین ہوگی وہی اس مال کو وصول کریں گے جو برض ضاؤ رغبت نہیں دے گا اسے زبردستی لیا جائے گا اسلامی حکومت تاریخ انسانی میں وہ پہلی حکومت ہے جس نے کے پاس سے کا حق نکلوانے کے لئے تلوار اٹھایا جنگ کیا اور باقاعدہ جنگ کی خلیفہ اول حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے و مساکین کے حقوق کی بازیابی کے لیے عمرا سے جنگ کی اس موقع پر انہوں نے یہ مشہور قول کہا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 اور ان سے پہلے نور دین محمود رحمۃ اللہ علی کے جائزہ لیتے ہیں جو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا قابل قدر اور شاندار شریعت کے مطابق حکمرانی کی اور اپنی مملکت میں پورے اسلام کو نافذ کیا لوگوں کے دلوں میں روح ایمان پھونک دین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علی کو صلیبی قوتوں پر صرف زبانی جمع و خرج سے غلبہ نہیں ملا تھا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 تو ہمارے لیے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے تابناک ماضی کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مخلصانہ طور پر اسلام کی طرف رجوع ہوں پھر ایک بار اس کو اپنی دنیا میں نافذ ہونے کا موقع دے